کل امتی ترا کتاب ہے ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے امال نامے کی طرف فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا امال نامہ ار یو میں تجدو نمات کا آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو ہاتھا کتابوں ینت علیکم بالحق یہ ہماری کتاب ہے ہمارا ریکارڈ ہے یہ یہ ہمارا وہ امال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے امال کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ تم پر بولتا ہے ینت اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق ہم کے ساتھ انا نستن سے ہو ماتون تم اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے اب لکھنا جو ہے ایک وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمبے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا جو کچھ کیا ہوگا تصویر سامنے آ جائے محمد نظین عمر ہوں عامر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ہم فی الدل فِي رَحْمَتِهِ تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں ظال کہ فوج المبین اور یہ بہت روشن اور کامیابی ہوگی محمد نظین قبر وہ جنہوں نے کفر کیا تھا فلم آیاتی تتلا آگے کو ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائیے خاص طور پر غور کیجیے آج آپ یا جو لوگ بھی آج پہلی مرتبہ ہیں آپ اللہ کی آیات سن رہے ہیں کوئی آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے بر تم نے استقبال کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے قبول کرتے ان کے آگے سر جھکا دیتے تم نے استقبال کیا تو تم تو بڑے مجرو ہو جی ذاکیلا رفیح اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں بول تم ماں نظری مسا تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساتھ وہ کی ڈر تم نے لگا رکھی ہے کسے کہتے ہیں ساتھ کون سی قیامت آنے والی ہے ان نظر اللہ ظنن کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ وزنی ہے آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے بلکہ ظالم بنن دفے میں رہا اس نے ظلم کیا اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نسی بھی نہیں تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں انلہن گمان سا تو ہوتا ہے ومان نہنوں میں لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد بادل موت اور آخرت کا یقین نہ ہو انسان کا کردار صحیح نہیں ہو یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا بدلمین بلغیبر آخرت پر یقین اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی سکھائے کل میں سکھا دیے کچھ اور ہم نے پڑھا ہاں آخرت ہے جی اٹھنا ہے لیکن کیا اس کا یقین ہے ہر شخص جو ہے اپنے گریبان بچھا کے اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے یقین ببا نہ مست اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ پہلے دا مسئلہ ہے آئے گا سورہ حدیل میں آ جائے گا وہ لَهُمْ لہوم سیاح تمام اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے وَحَاقَ بِهِمْ مَا ماکان بہ استاح اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استحصال کیا کرتے تھے وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے وَقِيلَ الْيَوْمَ یوم ننساک مانسی تم نے کہا یوم کم کہہ دیا جائے گا اب نالا شیب ان سے کام نہ لو شور مت کرو چلاؤ نہیں آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا وما با قما تمہارا ٹھکانا اب آگے منصرین اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے سارے کم آیات اللہ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مدا بلا لیا تھا وہ غربت کمر دنیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا پل یوم منها تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے ولا اور نہیں یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے نہیں وہ بات ختم ہوئی توبہ کا موقع دنیا میں جاؤ فلی اللہ الحمد رب السماوات و رب الرب العالمین کل تعریف اور کل حمد کل اس کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے وہ لہول کمریا اس سماوات آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے زمین میں بھی سب سے بڑا ہے لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے اللہ کا قانون پیچھے ہمارا قانون آگے رہے گا ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے وی ہیو دی ساورنٹی یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجل کا ہو یا پوری قوم کا ہو پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجل ہو یہی کفر ہے یہی شرک ہے لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگ کم اللہ تیری حکومت قائم ہو دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے چاند تیرا حکم مان رہا ہے یہ سارے کر یہ ساری گیلیکسیز یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے یہ زمین میں فساد ہو گیا ظہر الفساد اور پھر بر تو اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے یہی ہے جس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں قیامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو بارک اللہ علی ورآن عظیم و نفانی ویا تو بل آیا مرضی کی فکر